نعمل ونستعيشه ونستغطيه ونألو به ونتوفل وعليه ونعبد بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مبلله ومن يبلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة منها وكل دجعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لذين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولقانفين ولقانتات والصابقين والصابقات والالصابِرينَ والصابررات وَاشعين وَلَاشِع وَْمُتَصدّقين والمتَصدِّقات والصائمينَ والصائمات والحافِذِينَ فرُوجَهُم وَحاف غار والالذكرِرين الله َكثيرير وَالذكرات عََّ الله لَهُم مغفِرَة وَجرًا عظم مؤذ الشامين برادران اسلام یہ سورہ احزاد کے عائد پہ رابطہ کی گئی ہے جو آج خدبے قصل موضوع ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان عورت کی دس اعلیٰ درجے کی خوبیاں بیان کی ہیں اسلام میں عورت کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے آج غیروں نے جو اپنے غیر اسلامی اور غیر شرعی میڈیا کے ذریعے عورت اسلام میں عورتوں کا مقام جو بابر کرانہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے اللہ رب العین کو معلوم تھا اس و خبیر ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام میں مسلمان عورتوں کے مقام کو گھٹانے اور ان کو نیس و نابود کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی بریانیت بے حیائی اور بے پردگیوں کو عورت کا مقام و مرتبہ قرار دیں گی جس میں عورت کی توہین ہے عورت کی تدویر ہے عورت کی بے عزتی بے حرمتی ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر جس میں ایک مقامی ہے جو میں نے قرآمت کیا ہے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے سامنے قیامت تک آنے والے اسلام کے دشمنوں کے سامنے یہ وعدے کر دیا ہے کہ جو مقام و مرتبہ عورت کا اسلام میں ہے وہ مقام و مرتبہ دنیا میں عورت کو کوئی اور نہیں دے سکتا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی انداز سے اسلامی نظری فکر سے ایک عورت کا مقام سمجھیں نبی علیہ سراۃۃ اسلام نے شاخرمایا دنیا فلا متا وخیر و متا دنیا المرعت نبی علیہ السلات اسلام نے وعدے کر دیا اس دنیا اور کائنات کی سب سے عظیم ترین چیز ایک انسان کے لیے جو ہو سکتی ہے آج فرمایا دنیا خلاما متا بخیر و متا دنیا المرعت السالحہ اس دنیا میں سب سے عظیم اور سب سے قیمتی چیز جو ہے اللہ نقل شاعت فرماتے ہیں ایک دیندار نیک اور سالحہ عورت ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے ایک دوسری حدیث کے اندر شاپ نمایا مستفادل مومنو باغ مستفادل مومنو باد تک واہی تک واحم تقواللہ بلّ اور تق و کے بعد ایک مومن کو سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی دولت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دین دار ایک ایسی عورت اس کو مل جائے جو اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کی دین پر مدد کرے تو عورت کا مقام بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بلند کر رکھا ہے نبی علیہ سلاق و اللہ رب العالمین نے قرآن پاک یہ آئٹ سورہ حضا کی, کی جو میں نے تلاوت کی اس کو اس میں اللہ رب العالمین نے برابر عورتوں کے دس اعلیٰ صفات اعلیٰ حوبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایمان والی مومنہ عورت کا کیا مقام مرتبہ کیا حیثیت ہے اس کو واضح کیا ہے فرمایا ان نل مسلمین اسلام کی تعبے داری کرنے والے مرد اسلامی احکام اور اسلامی فرامین اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا مرد ول اور عمل کرنے والی مسلمہ عورت ایک ساتھ دونوں کو جوڑ دیا ہے آج دنیا اتنے دن کے بعد ان کی آنکھیں کھلی کہ مردوں اور عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنا چاہیے اور وہ یہ بھلا دیتے ہیں کہ اب ان کے جو سمجھ میں آیا ہے قرآن نے سارے چودہ بسار تب اعلان کر دیا ہے ان کو اب سمجھ آئی نہیں ہے اور سمجھ بھی آئی تو نہایت تھرڈ کراستی کہ عورت کو چانور کے درجے میں ڈال دو ایندھن مسلم اول مسلمان ایسے دنیا کے لوگوں کو یاد رکھو ہمارے ہاں مرد عورت میں کوئی تکلیف نہیں کی جا سکتی ایندن مسلم نول خرما برداری کرنے والا مرد اسلامی تعلیمات اسلامی احکام اور اسلامی آداب کی پابندی کرنے والا مرد ول مسلمان اور اسلامی حکام و تعلیمات پر عمل کرنے والی شریعت کی پابندی کرنے والی ایمان والی عورت ول مکمنین یقین ایمان یقین ایمان یقین رکھنے والی مومنہ عورتیں ایک ساتھ دونوں کو تذکرہ یہ ہے مستاواد فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں ایمان یقین رکھنے والے مرد اور ایمان یقین رکھنے والی عورتیں ول قال یقین ساز اللہ کی کہ ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والے مرد وفال اللہ کے رسول کے ہر فرمان کے سامنے گردن جھکا کر کے اطاعت قبول کر لے والی مومنہ عورت اللہ قدر اللہ نے ان کا مقام مرتبہ ابن صاد رحمت اللہ نے نقل کرتے ہیں وہ عورت وہ ایمان والی عورت جو اللہ کا فقی فرما بردار ہو نبی کے اطاعت گودار ہو اسلامی حکام کی پابندی کرنے والی ہو شریعت کا احتمام کرنے والی ہو حضرت مان کے ساتھ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں نبی رہاسنا میں ایک مرتبہ حضرت حرضی اللہ تعالیٰ کو تراف دیا ہر شا و عبد الخط حرضی اللہ تعالی کو نبی علحِ سرافنا میں ایک تراخ دیا اور آپ ارادہ تھا کہ ان کو ذرا جدا کر دیا جائے لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی رہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ نبی علیہ اللہ جسے اس میں سے میں نکل سکوں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے ہمیں جدا کرنے کا ارادہ کیا اور سلاق دے دیا تھوڑی دیر کے بعد جب نبی علیہ السلاط اسلام گھر میں داخل ہوئے ہمارے پاس تو ہنستے ہی نہیں مسکراتے ہی نہیں اللہ دیکھ اور یا ہاتھ تو یہ ایک فرما بردار عورت کا مقام آج دنیا میں ایک مخلوب عورت پوری دنیا کے سامنے اپنی مدد اور مصرت کی بھیک مارتی پھر ہے اس کی دنیا کوئی بات سننے والی نہیں ہے لیکن ایک مومرا عورت کا ایک مسلمہ عورت کا ایک اللہ کی فرما بردار بندی کا کتنا اونچا مقام ہوتا ہے کہ نویل ہے پراسان داخل ہے اور فرمایا کہ جب رہی ابھی ابھی آئے ہیں اور اللہ تعالی نے تم کو سلام کہا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ کو دوبارہ واپس لینے اپنی زوجیت میں کیوں فائن نہ یہ میری بندی جو ہے بڑی عبادت گزار ہے یہ میری بندی بڑی فرما بردار ہے فائن نہ سوام آپ نے ایسی عورت کو اپنے سوچے سے کیسے الگ کر دینے کے لیے سوچ لیا بھائی کہا کوا بدر سوامتوں کا سلجنڈا اوسمات آپ ریسٹا کر ان کو واپس لے یہ سواما ہے بے انتہا اللہ تعالیٰ کی عبادت گدار ہے یہ آپ کی بیوی سواما ہم کا ہے یہ بہت ہی زیادہ روبا رکھنے والی ہے اتنی عبادت گزار اتنی عبادت گدار عورت کو ہم کبھی اس کی مدد سے محروم نہیں کر سکتے پھر حکم ہوا واپس لیں اور اللہ نے ریا وہ کافی جنت اور یہی دنیا میں نہیں ہم نے جنت میں بھی آپ کی بیوی بی حسا کو بنا دیا ہے. میرے بھائی مومنا عورت کا مقام تھے انڈن مسلمین اول مسلم وی نول مکمن ولقانتی تین سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں نیت بھی درست ہوتی ہے بات بھی سچی کرتے ہیں آنا بھی ان کے درست ہوا کرتے ہیں وسوادی نواد سچائی سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اسلام کے اندر عورت اور مقام مرد کو ایک ساتھ رکھ کر کے اندر دونوں خوبیاں بیان کر رہا ہے اور ہمارا جس طرح کے سچ بولنے والے مردوں کا اونچا مقام و مرتبہ ہے اتنا ہی مقام و مرتبہ ہمارے یہاں سچ بولنے والی عورت کا بھی ہم نے رکھ لیا ہے فرمایا آگے بکور آدمی میں وسوادری نا صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں تین قسم کا صبر ہوتا ہے ہر حال میں مصیبت اگر ان کے اوپر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کبا اور قدر سمجھ کر کے ایک صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی پرواباداری اور شریعت کی اطاعت میں شریعت پر قائم رہنے میں کتنی ویر کو دشواریاں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کتنی بھی تکلیف برداشت کرنا پڑے لیکن یہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں دین پر قائم رہتے ہیں ہر آفت اور مصیبت پر صبر کرتے ہیں مصیبتوں سے گھبرا کر کے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ فرما برداری کو ترک نہیں کرتے حضرت حرت رضی اللہ رارت عنہ شاید آپ اپراض نے کبھی سنا ہو یہ زندی بادی ہے کبفار مکا کے سردار کی وادی ہے جگدی الحترآفام نے اسلام کی دعوت دی اور آپ نے اعلان کیا افسان کن ال جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے ان میں یہ اللہ کی بندی زندی را بھی مسلمان ہو گئی کبفار مکہ اکٹھا اچھا ہوئے اور ان کے سردار ان کے ایک درخت کے اندر باندھ کر کے ان کو مارنا شروع کیا رشتہ کا ناشتہ یہی تھا اس کا ہونا بچھونا یہی تھا وہ کافر ظالم جب صبح کرے تو سب سے پہلے اپنی زنی رانا بھی کی پٹائی شروع کرتا تھا اس قدر ظالموں نے مارا لیکن یہ اللہ کے بندے آگ ہاتھ کا نعرہ لگایا کرتی تھی صبح کے شام تک مار کھاتی رہے اور وہ سارے مسافاری کرتے رہے لیکن یہ پہاڑ کے مانند پہاڑ تو مشینوں سے توڑا جا سکتا ہے لیکن کفر و تعبت کی ساری طاقتیں اس ایک مشکل عورت کو ایمان سے باہر رکھنے میں محروم رہ گئی وہ کامیاب نہ ہو سکے آخر کار اس قدر مارا کہ ایک دن دن کے آنکھوں کی دونوں بینائی مار کھاتے کھاتے ختم ہو گئی اندھی ہو گئی یہ ساری اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے یہ ہے گری روستا ورا جماعتوں سے دینائی چلی گئی اب یہ روتی ہے اور روتی اس طرح پڑھے خوب سارے مکہ کہتے ہیں لا اور استا کو اس نے انکار کیا نئے دین کو اختیار کیا اس لیے ہمارے لا اور اسدہ نے ناراض ہو کر کے اس کو اندھا بنا دیا ایک کچھ کار مکا نے ان کو اس طرح کے سہنا دیا پریشان ہوئی اللہ عرد کے سامنے رونے لگی اے اللہ آج تک ڈالبوں نے جتنا مارا جتنی بھی سزا دیا ہم نے آپ سلا کے سامنے ہم نے کوئی اپنی آز بھی نہیں پیش کی لیکن اب یہ یہ کہنا شروع کر دی ہیں اور یہ لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں یہ لاٹ اور اس جو مورتیاں ہیں ان کے اندر نقصان اور فائدے کا تو نے اختیار رکھا ہے انہوں نے اس کو اندھا بنا دیا اللہ اگر میں اس طرح سے اندھی رہی تو رہی کتنے کو یہ تعریف اس کے ذریعے اس چیز سے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کریں گے اللہ تعالیٰ تار ساختوں کو جس طرح ہمارے مار پیٹ میں آ کر کامیاب نہیں ہے اپنی اس اخبار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہ بنا دا کہتے ہیں دعا ماگی اللہ کلا پہلے سے زیادہ ہماری وسا دینا وقت موبن موبن جو سر کرنے والا ہوتا ہے اور وہ عورت جو دین کی راہ میں کتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر سے کام لینے والی ہوتی ہے دن کی اللہ رہا تھا اس کا ہم نے بیان کیا حضرت سمیاں ہیں اور بہت ساری اگواج متحرہ اور بہت ساری ہے اسلامی عورتیں اور ہیں جن کے شکرے کا موقع نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی جو بھی دشواری آئی جہاں مردوں نے برداشت کیا ایک گاڑی حدت خطاب نے برداشت کیا حدت بلاؤ نے برداشت کیا تو دوسری گاڑی کوئی اسی تکلیف حدت بنی رانی بن حرت خپا حضرتہ نے اور حرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا جو اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ خاتون ہے اللہ ہم سب کو ان جیسا خبر نصیب فرمائے اور صبر کی تیسری قسم ہے نبی نسا صبر سب کی, کی تیسری قسم ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ فرمانی حرام کاری برائی کفر و شرک بدھات اور خوراکات ان تمام برائیوں سے سود و خوری یہ رشوت نارتھی تھی ان تمام حرام کاریوں اور برائیوں سے بچنے کی وجہ سے جو بھی آپ کے اوپر تکلیف آئے آپ اس کو سر کرے اللہ نے ساتھ وہ نوساب ہمارے وہ موبن بندے اور ہماری وہ موبا بندیاں جس کی, کی راہ میں اور حرام کاری سے بچنے کے لیے جتنی بھی ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے برداشت کر, کر لیتے ہیں اے مستقبل اٹھا لیتے ہیں لیتے ہیں لیکن حرام چیزوں کے قریب نہیں جاتے میرے بھائی یہ پانچ خوبیاں ہو گئی انڈل مسلم نول مسلم نول سالساستادی نمسابی وستا نمسار یہ پانچ خوبیاں ہو گئی یہ ساری چیزیں جیسے مردوں کے اندر کمال درجے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت رکھتا ہے ایسے ہی عورتوں کے اندر بھی رکھتا ہے آگے اور پانچ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ صاف کماتے ہیں واقع عید والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین قروجهم والحافظات والزاكرین اللہ تفیرا والزاكرات اللہ حضرہ انشاءت الملد ہے والخاشعین والخاشعات اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی بندیاں خوشبو اللہ تعالیٰ کے ہاں خوشو کا بڑا پوچھا مقام اور سب ہے خوشو کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشو کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آج بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی ساری سوازوں اللہ رب العالمین کا جب حکم آ جائے آپ اس کے عمل کرنے میں ذرہ رہا برابر میں خوشو ہے آج خوشوں کی بہت ضرورت ہے اے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری شریت کی داد کتاب و سنت پر عمل کرنے میں کبھی اپنی توہین اور نہمے بڑے سوچ کے ساتھ کہا جاتا ہے آج یہ چیز ہمارے اندر سے محبوب ہو گئی ہے آج ایک عورت اپنا پردہ کرنے میں چہرہ ڈھاپنے میں اپنی کینسر سمجھتی ہے ایک مرد داڑھی رکھنے میں اپنی توہین اور اپنا اپنی اینسر سمجھا کرتا ہے نتیج آگے نکلا اللہ اس کے رسول کی داد اور فرما پر داری شریقت کی کو ہی سمجھ لی تو یاد رکھو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو اس سے نوازے جوہی جمیا اے لوگوں ساری عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے عزت رکھی ہے ان لوگوں کی جو دین کی عزت فراہم کرتے ہیں دین اور شریعت کی پابندی میں کبھی اپنی انسان اور توہین نہیں سمجھا کرتے آج ایک انسان اگر زیادہ دین کی پابندی کرنے لگے شریعت کی پابندی کرنے لگے یعنی نماز پڑھنے میں انسان اپنی توحین سمجھتا ہے بہت اگر اونچا ہو گیا اس میں وہ شامل ہو گیا تو پر نماز کے لیے جن میں آنا بھی اپنا بے خیر سمجھا کرتا ہے یہ تون نہیں ہے جس کو آپ نے توہین سمجھا ہے اللہ نے اسی میں آپ کی عزت رکھی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے واشا سے آپ آواز ہو ان کے ساری اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی فرما بٹاری کو توازو انکشاری کے, کے ساتھ قبول کرنے والے مرد اور قبول کرنے کر لینے والی عورتیں والمتصدقین متصد اللہ کی راہ میں سکاط و خیرات صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا صدقہ قبول کیا وہ کہیں عورتوں کا بھی صدقہ قبول کیا اور جس طرح سے مردوں کے صدقہ تو خیرات کا اللہ نے رکھا ہے. ایسے ہی پورا ہی پورا اللہ تعالیٰ مرد و کے لیے بھی رکھا ہے ایک صحابی رسول ہیں نے اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا یہ عورت کا مقام ہے اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا وہ نبی رہے سر کے سامنے اپنے باغ کو چھ سو درختوں کا خجور کا تھا اور اس کے اندر کنواں بہترین قسمتہ پانی اور بہترین قسم کی زراعت دو باغ تھے دونوں میں جو اثر اکثر اچھا تھا اس کو اللہ تارہ کی راہ میں دے دیا واپس آئے اپنے باغیچے کی طرف اس نے انہوں نے بگڑا بنا رکھا ہے کچھ بکریاں پاگ رکھی ہیں کچھ مویشی اور جانور تھے اور اسی کے اندر ان کی دیوی بیوی ہے بیٹھی ہوئی تھی آئے اور جس سے نکل آؤ کیوں اثر سردی ہائٹی یہ بار ہمارا تمہارا نہیں ہے میں نے اس بار کو اپنے رب کو کرجے میں دے دیا اب اس کا بدلہ ہم دونوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھا ادرس پر ہائٹی یا ان میں کہتا بخر جی ادرس پر ہائٹی نکل آگیتے کو اپنے رب کو قرضے میں دے دیا ہے وہی بیٹھی بیٹھی خاتون تھی کہ ہمارے سہارے کہتے ہیں تہدا نکل جاؤ ہم نے یہ سواد اپنا رب کو دے رکھتا ہے وہی بیٹھے بیٹھے کہتی ہے رب رس میں ہار ابو تہدا اللہ کی قسم زندگی میں سب سے اچھی تجارت آج تم نے کیا ہے خوش کیا نہیں صدقہ کا خیر سوہر نے کیا صرف سوئ کی حوصلہ امدائی کر دی مسد حرف کی روایت ہے نبی علیہ السلام صاحب جب متحدہ کا انتقال ہوا ان کے جنابے میں آپ شرکت ہوئے شرکت کر کے مکمل کرنے کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے تو صحاب کان کہتے ہیں ہم لوگوں نے سنا نبی الحصراف صاحب کے زبان مبارک سے کچھ الفاظ ادا ہو رہے ہیں مبارک حرکت کر رہے ہیں لیکن برابر سننے میں نہیں آ رہا ہے میں قریب جا کر کے کان لگا کر کے سنا آپ خوش ہو کر کے, کے باغ کو سب کر دینے کے موقع پر حوصلہ افزائی اس نے کیا تھا اپنے شوہر کو شاپ جیس دیا تھا اللہ کی کس اس کے دفرانی کے بعد مجھے جنت دکھائی گئی ایک بار رہی ہزاروں کھجور کے در گچے سے نٹکتے دٹکتے ہی بالکل تیار متحدہ کا انتظار کر رہی تھی اور ابھی تم نے جو دفنایا یہ عورت اپنے منصرے پک تک پہنچ گئی میرے بھائی ولب تبدیل اسی طرح سے وسفا امیر صبر کرنے والے مرد روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے مردوں کو قبول ہے قبول ہے اللہ تعالیٰ نے روزہ کو ختم کیا اور اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی الحمدللہ ابھی آپ نے میرے سنا حضرت ہر سارت اللہ رہا تھا یہ نکلی رو رہا تھا یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اے ہمارے نبی سامانا ہے پھر جنڈا یہ آپ کی بیوی جنگ کی بھی رہے گی اس کو آپ واپس لے گے میرے بھائی اور نقلی میں فردی رودے میں جیسے وغیرہ شامل ہیں ایسے ہی عورتیں بھی شامل ہیں ول متصد کی وہ والمتصدقات ن وا وتصد کی نل متصد کا آگے ہر گلادی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی اور کی حفاظت کرنے والا مرد اور اپنے عزت و ناموز کی حفاظت کرنے والی عورت دونوں سبا اونچا مقام ہے نبی رہنان سنا ہوگا حضرت آئسہ کا کچھ بدماشوں نے الزام لگایا اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کا یہ مقام اور یہ مرتبہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ان کی برابر کے لیے آسمان سے قرآن نازل کیا وہی نازل کی صورت نور کے اندر جو قیامت آلات سے رابط کی جاتی رہے گی نبی ہے سات بات ہے ایک پاک دامنا عورت ہے ایک پاک دامنا عورت کا یہ مقام ہے ورہ دینا خروتا ہوں ایک پاک دامنا عورت کا اللہ تعالیٰ کیا مقام ہے کہ اگر کوئی انسان ایک پاک دامرا عورت پر جھوٹا تو تارے دبائے تو تح دے مو اعتہ میرا کے سرا سو سال بجے عبادت اللہ برباد کر دیتا ہے اس انسان کی اپنی زبانوں کی حفاظت کرو وہاں کے ریل اللہ کا سیر اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسرت سے ذکر اللہ کرنے والے مرد اور کسرت سے نوستا دکھا وستا نوساب نونا وا اللہ اور اللہ تارا کا سفر ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے فرمایا اللہ ان مردوں اور ان عورتوں کے لیے درجہ اللہ نے ان کی بخش تیار کر رکھی ہے وہی نا اور بہت بڑا جو لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس بہت خوبیاں ہمارے اندر ہی پیدا کر دے ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی پیدا کر دے اکور تو لہٰذا بالکل الحمد للہ وفا وسلام اللہ صفا امباب ندی رہا خان کے پاس بعض خواتین کہیں کہ یارس اللہ جس میں ادوا میں تہرات کا بھی نام آتا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ مردوں کا تذکرہ بہت کرتا ہے کیا ہم عورتوں کا کو کوئی حصہ ہی نہیں اللہ نے آئ نادر کی ان المسلمین نبل مسلمات میں بھی برابر حقدار ہو ہاں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عورتیں بھی مردوں کا ایک حصہ ہے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے آپ نے شاپ فرمایا ان نمنث یہ آئ نادل کی ایک مرتبہ بعد ادواج میں تہرات جس میں سرحدے پر مارا دی اللہ راہ کا نام ہے کہنے لگی یا رسول اللہ جیسے مردوں نے ہجرت کیا ہے ہم عورتوں نے بھی ہجرت کیا ہے اور مردوں کا تذکرہ ہجرت کا بڑا مشہور ہے بہت بھوکا ہے یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر ہم عورتوں کو کوئی تذکرہ نہیں کرتا کہتی کہ ابھی میں نبی علیہ نام سے اپنا یہ اس پیش کر کرتی ابھی چند کی قدم آگے گئی تھی بہت امیر کی آگے لے کر کے آگے رہی وہ مکام میں سوچ نہیں سکتی تھی ایک عورت کی فریاد اللہ لے میرے پیار کرتے ہو مسلمانوں کے ہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں مسلمانوں کے ہاں بھی یہ مقام ہے سبھ ہی لاتی ہے اللہ نبی پر وہی حادر کر دیتا ہوں اللہ نے نے فرمایا ہم نے, اللہ نے قبول کر لیا یہ ساری شکایت کر رہی تھی کہ ہم عورتوں کی ہجرت کا تبکرہ اللہ نے کیوں نہیں کیا رب پاک مردوں کا تذکرہ اس نے سوار کھولی ہر تجا والی بار آروتوں اور عورتوں کی فریاد کو اللہ تعالی نے سن لیا اور اعلان کر دیا ہمارے یہاں جتنے ہجرت کیا ہو ملتا کر ان کا چاہے مرد ہو یا اور ہو ہمارے یہاں دونوں کا اونچا مقام ہے ہم نے ان کے ہجرت کی برکت سے لوگ ترنداروں پچھلی زندگی کے سارے گداہوں پر میں نے پردہ ڈال دیا یہ کیوں پریشان ہے بیچاری بر خرچہ نہ ہو اور ضرور بھی ضرور ہم جنت میں داخل کریں گے جن کے اندر نہرے گاڑی ہوگی اور پھر اللہ نے شاپ ہند ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بات نہ جائے ایک آدمی ایک صحابی ذرا گس سے نہیں آئے اپنی بیوی سے کو تلاش دیا اور تلاش بھی الب نے دیا کہ میرے اوپر تو وہ ہی حرام ہو جیسے ہمارا شو ایک طریقہ نے، نے ویسے حرام جیسے ہماری ماں ہے بوڑھے حضرت سے ذرا گستا آیا اور آ کر کے بس آپ سے ہمارے اوپر ویسے حرام جیسے ہماری ماں ہمارے اوپر حرام دشاری. شوہر کو چھوڑی سیدھے نبی رہے تو آسان کے پاس کریں گا یہاں کیا اسلام یہ ظلم ہے کہ تھوڑا سا شوہر گسا ہو گیا اور ہم کو کیا ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیں اب اس سمجھ میں کہاں جاؤں گی نبی رہے ارے ڈاکٹر مدے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرے پاس تمہارے معاملے کو کوئی بہت نہیں ہوئی ہے وہ بوڑھی اور بڑی ہوئی آپ نہیں ہر کریں گے رب نہیں حل کرے گا کون سے نہیں مشکل آسان کرے گا اللہ تعالیٰ نے فوراً لمحے ہر نہیں تھی تاخیر کہیں گی اب کبھی اہ نبی آپ کو انکار کر رہے تھے لیکن وہ مشکل عورت مظلوم عورت جو اپنی مستقبل کو سوچ کر کے پریشان تھی وہ آپ سے تو بحث کر رہی تھی اللہ نے اس کی لڑائی کو سن لیا اسی وقت آگے اور اللہ نے فرمایا شوہر کو کہو یہ غلام آداد ہے غلام آزاد قدر لگاتار دو مہینے کا روبا رکھے اگر بھی نہیں تو ساتھ مسترد کو کھانا اور اس طرح سے کوئی کہے گا دوبارہ گنہ گار ہوگا اور بیوی کو تراق نہیں پڑ سکتی قیامت تک کیا ضلع عورتوں پر جو لوگوں نے مسلط کر رکھا تھا یہ ہماری ماں کے ہونے اور ایک ماں کی دعا کرنے سے کی برکت سے اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر یہ سلم جو ہونے والا تھا اللہ نے اس کو ختم کر دیا اسلام میں عورتوں کی بات سنی جاتی ہے میرے بھائیو بھائیوں پر کھا کر کے دیکھو اسلامی وہ ادھر ہے اسلامیار کو بتا دیا ہے سرمایہ درد لنگی کا کفراد ایسا کنور کچھ لکھو سن لو دربل <سؤال> رہا سرل ندی والے لوگوں کے لیے اگر سیمپل اور انارے سات میں دنیا کے سارے کافر اپنے انجام کو سوچ لے اور منہ ہو رہے سرات سران کی بیوی اور ادرتے لوگ کی بیوی کو کے انجام کو سن کر کے بڑا ہوش میں آئے یہ دونوں عورتیں ہم نے ان پر صبر کیا تھا ہم نے تو ان کے اوپر بڑا صبر کیا تھا اور ان کو دو اپنے جلیل تکن نبیوں کی بیوی بنایا تھا لیکن یہ دونوں بے وفا نکلی فخانتا ہما، فخانتا ہما انہوں نے اپنے شوہروں کی نافرمانی کی اللہ فرماتے ہیں پرم ان دنیا انہما مرن شوہر کی نافرمانی کی تو کچھ ان کو فائدہ نہ پہنچا اور کہہ دیا کہ اب نبی کی بیوی بی ہونا کام نہیں آئے گا وکیل اکرنا رم ادا آج اسلام پر کام کرنے والے کو پارا مستقیب یہ سر سب کو حقابل کر لو ان دو عورتوں سے اور جہاں مومنوں کی باری آئی اللہ نے مومنوں کے بارے میں اللہ نے دو عورتوں کو پیش کیا ایک فرون کی نیوی آسیہ اور دوسرے حضرت مریم علیہ یہ سرا یہ دونوں عورتیں ذرا دیکھو ایک شوہر ایک کا شوہر فرعول جیسا تعلیم انسان ہے لیکن یہ ایمان لائی موسیٰ پر ایمان لائی اور تصدیق کی جب ایمان لانے کے بعد فی نے کتنا بھی ان کو تم کیا لیکن کیمان سے بعد نہ آئی آخر کی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ و و دعا کرتی کا بری جنہا اے اللہ آپ کا انتہا کر دیا ہے انسان کر دی اب ایک جان لینے کے در پر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے جنت میں اپنے بازو میں جنت کے اندر میرا محل تیار کر دیا اللہ, اللہ اللہ نے فرمایا تھا تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو چاہے مرد ہو یا عورت ہر ایک کو اس کے لیے بطور نمولے اور اسوا کے پیش کیا ہے اسلام نے پیش کیا ہے تو عورتوں کو پیش کیا ہے کافروں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عمل کی توفیق وسیع فرمائے اور کا سب سے با کارنامہ اس دنیا میں جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بہترین قسم کی تربیت اولاد کو کر کے اس معاشرے کو عطا کر دے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے آ ہزار گھنٹے ہیں ہردے موسا رہے سراستان کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال دودھ پیتے جب سے موسا رہ دریا سے اٹھا کر کے جب تک نبوت نہ ملی تھی اور نبوت ملنے کے پہلے کوئی ہے دو سال تبدی تک صرف حضرت آسیہ ایک عورت ہے جس نے موسا کی تربیت کیا ہے السلام رہسراستان سب سے پہلے ہی مانگ لانے والی اپنی دورت اپنا گھر کرنے والی آپ کی تصدیق کرنے والی اللہ ساتھ میں یہ خدیجہ ہے میرے بھائیوں حضرت ہوا دیکھو امام بخاری کی پرورش کرنے والی ان کی ماں ہے شیخ ابد الکالی جینا بھی رحمت اللہ رہے تو واقعہ کو کہو ان کے سچائی اور امانت اور دیانت داری کا خبر ان کی ماں بنی ہوئی ہے ہمیشہ اسلام میں عورتوں نے ایسے اولاد جنی ہے ایسی فیشمیاں جنی ہے اور ایسے گھر میں رہ کر کے تربیت کر کے کہیں امام بخاری کے شکل میں پیش کیا ورزوں کا معاملہ آیا تو ابو تعلیم سیراری نے اولاد کو پیش کیا اور ندیوں کا موقع آیا تو حضرت آج پیارے بھوس ارے سامان جیسے ندی کی پرورش کر کے دنیا والوں کے سامنے بیچ کیا یہ ہماری اور بہنوں کا یہ نظام تھا ہمیشہ جو بھی دنیا کے اندر جس کا نام روشن ہوا امام صاحب کونے والی ان کی ماں ہے امام صبح سعود رحمت اللہ نے جو وقت کے امام ہیں وقت کے ہیں ہے محدید شکیح ہے محدل ہیں اللہ اب یقین ہے باپ ختم ہو چکا ہے ان کی ماں چرخا ساٹتی تھی سوچ سے تو تیار کرتی اور سن کہتی دے دے کہ میں اس لیے محنت کرتی ہوں کہ تعلیم حاصل کر کے وقت کا امام بن میرے بھائی عورتوں کا کردار اس سے بڑا کیا سکتا ہے مجاہد پیش کیا تو انہوں نے محاذ پیش کیا تو انہوں نے مسجد پیش کیا تو, آپ کو تو انہوں نے۔ اگر انہوں نے کسی کو مارک پیش کیا تو مارے چل کر کے دور گرا کر کے مارے پر کے مردوں کو ادا دیا ہے اس سے بڑا مقام مطلب عورتوں کا دنیا میں کوئی عورتوں نہیں دے سکتی جو اسلام نے دیا ہے اللہ بڑا سب کو تو کی توفیق گستی فرمائے اندمی ہماری کچھ کو دور کر دے آگے ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے حقوق اور منصب کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما ہمارے تمام مسلم مباحک میں ہر قسم سے یہ سکون ہو رہا نسیف فرما تک لوٹ مار جانے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا یہ سلسلہ جلو شروع کر دیتے ہیں اللہ ہمارے مسلم تمام مسلم ممالک کو اور جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی مدد فرما اور ان کو اپنے فرد و کرم سے آمان اور حفاظت میں والمسلمین مسلمان عباد اللہ, اللہ با امرحا کرم کرمردی الله لاحی تک